میرے بھائیوں آج کے درس میں آپ کے سامنے جناب برا ابن آزم رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ وہ حدیث رکھوں گا جس میں بتایا گیا ہے کہ سونے کے اداب کیا ہے سونے سے پہلے کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کا ادر و ثواب کیا ہے چنا امام بخاری اور امام مسلم امام ابو دعود اور ابن ماجا حدیث کے یہ چار امام روایت کرتے ہیں جناب برا ابن اعظم رضی اللہ تعالی نو سے وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلاط وسلم نے ادا عطی تموجات ادو اقلیٰ کہ جب بصر پہ آنے لگو تو نماز والا وضو کر لیا کرو سمت وجر اعلی شک المن پھر اپنی دائیں کروڑ پہ لیٹ جاؤ اور فرمایا پھر یہ دعا پڑھو عما اسلم تو وجری عدیق و فوت تو عمری ادئی و ارجا تھو لام جا ولا من ج اللہ علام آمن تو دکھتا اب کلی انزل و بھی فرمایا جب یہ انداز اختیار کرو گے کہ پہلے وضو کرنا ہے پھر دائیں کروڑ پہ لیٹنا ہے پھر یہ دعا پڑنی ہے فرمایا اگر تم اس رات فوت ہو گئے تو تمہاری موت اسلام کے اوپر ہوگی توحید کے اوپر ہوگی ایمان کے اوپر ہوگی اور اگر تم زندہ رہے تو تم نے یہ عمل کر کے بہت ساگر ثواب حاصل کر لیا میرے بھائیو یہ ہے جناب ابرائے ابن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث اور یہ ہے وہ دعا جو نبی علی سلاط و اسلام نے بتائی ہے قرآن و حدیث میں جتنے بھی اذکار آئے ہیں جتنی بھی دعائیں ہیں صحیح مینوں میں ان سے فائدہ اسے حاصل ہوتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ میں اپنی دعا میں کیا کہہ رہا ہوں مکمل طور پہ ادر و ثواب مکمل طور پہ فدیلت اسے ملتی ہے جس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو دعا میں پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ کیا ہے اس کے معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے تو اس لیے آج کے درس میں ہم نے اس دعا کا ترجمہ اور اس کا مفہوم و معنی جاننے کی کوشش کرنی ہے دعا کا ترجمہ اور مفہوم پیش کرنے سے پہلے یہ ہم نے جان لیا ہوگا کہ دین اسلام میں سونے کے دیادار ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہیں سو جائیں بلکہ نبی علی اسلام فرما رہے ہیں سونے سے پہلے نماز والا وضو کر لیا کرو کتنی عجیب بات ہے کہ ہم نماز کے لیے نہیں جا رہے تمام نہیں کرنے لگے تلاوت نہیں کرنے لگے بلکہ سونے لگے ہیں پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے وضو کر لو یہ وضو واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے لازمی نہیں ہے لیکن جو یہ وضو کر کے سوئے گا وہ اپنی بہترین حالت میں سوئے گا تہارت کی حالت میں وضو کے حالت میں سونا یہ انسان کی سب سے اچھی حالت ہے اور پھر یہ بھی ہم سب کو معلوم ہے کہ چونکہ سونے سے پہلے اذکار پڑھنے ہیں دعائیں پڑھنی ہیں آیت کسی ہی پڑھنی ہے سورہ بکرا کی آخری آیتیں پڑھنی ہیں اس لحاظ سے بھی پہلے بابجو ہونا زیادہ بہتر ہے زیادہ اچھا ہے وزو کرنے کے بعد نبی علیہ اصلاط السلام نے فرمایا کہ اپنی دائیں سینڈ سے دائیں کروڑ پہ لیٹ جاؤ دیکھیے دین اسلام کتنا عظیم دین ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں آج کے سائنسدان آج کی سائنس بتا رہی ہے کہ دائن چور پہ لکھنا انسان کی صحت کے لیے مفید ہے اور بہتر ہے لیکن نبی علیہ السلاط و اسلام یہ باتیں آج سے چو سو سال پہلے بتا دی جب کوئی لباٹری نہیں ہوا کرتی تھی جب کوئی سائنسدان نہیں ہوا کرتے تھے اور یہ چیزیں ہمارے ایمان میں اضافہ کرتی ہے ہمارا پہلے سے نبی علی اسلام کے اوپر مکمل ایمان ہے لیکن جب ہم یہ سنتے ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام نے جو چیزیں آج سے چون سو سال پہلے بتائی تھی آج کی سینس ان کی تصریح کر رہی ہے تو اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے ربی ہیں واقعی آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو نبی علی علیہ السلام نے دوسری ہدایت دی ہے کہ ڈائن کور پہ لے جاؤ اور تیسری ہدایت یہ ہے کہ یہ دعا پڑھو دعا کیا ہے وہ پہلے میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں اب میں اس کا ترجمہ اور مفود پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ میں اسلم اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سامنے جھکا دیا اہلّا میں نے اپنے آپ کو تیرا فرما بردار بنا دیا عملہ عمہ اسلم تو وزیر اما اسلم تو لفسی علی یہ پڑھنے وہ پڑھنے دو الفاظ ثابت ہیں آپ فرما رہے ہیں کہ سونے والا کیا کہے اے اللہ میرا یہ جسم تیرے سامنے جکا ہوا ہے میرا یہ جسم تیرا فرما بردار ہے اس کے اوپر آٹا چلے گا تو تیرا چلے گا اس کے اوپر نظام چلے گا تو تیرا چلے گا یا اللہ جو تو نے تعلیمات دی ہیں یہ میں اس جسم کے اوپر نافت کرنے کی کوشش کروں گا میں یہاں پہ کسی انگریز کسی کافر کسی مشرق کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی بجائے اے اللہ تیری تعلیمات کو اوپر عمل کروں گا تیرے فرامین کو پر عمل کروں گا اللہ محمد اسلم تو اللہ علی اللہ میں نے اپنے سارے معاملے تیر کر دیے یہ اللہ کے پر یقین اللہ کے پر اعتماد کہ میرا ہر کام کرو یہ میرا رب ہے میرا وکیل میرا چار میرا رب ہے اس لیے اپنے رب سے کہہ رہا ہوں یا اللہ میں نے اپنے سارے معاملہ تیرمر کر دیے میرے کاروبار کا مسئلہ ہو میری اولاد کی تعلیم کا مسئلہ ہو میری اولاد کی ملازمین کا مسئلہ ہو میری اولاد کی شادیوں کا مسئلہ ہو یا اللہ میرے گھر کا مسئلہ ہو میرا کوئی بھی مسئلہ ہے یا اللہ میں نے اپنے سارے مسئلے تیر کر دیے ہیں تو ہی انہیں ٹھیک کرے گا تیرا حکم ہوگا تو میرا کام بنے گا تو نہیں چاہے گا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا عملی علی وہ جا تو بحری علی گانا میں نے اپنی پوس تیری طرف لگا دی یعنی کہ مجھے سہارا تیرا ہے مجھے یقین تیرے اوپر ہے میرا اعتماد تیرے اوپر ہے کسی اور کے اوپر نہیں ہے لام جاولا من جامین کا اللہ علی گانا اطلاع میں تو اس سے باغوں مجھے تو سے خوف ہو تو یا اللہ مجھے کوئی اور بنا نہیں دے سکتا نجات کی کوئی اور جگہ نہیں ہے میں تو اسے باند کے تیری طرف آؤں گا روایو یہ ہے توحید یہ ہے توحید ایک ہم لوگ کی باتیں سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ناؤزب باللہ کہ اگر اللہ پکڑے تو چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جسے محمد پکڑے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا اور کتنے غلط الفاظ کہہ کے بھی کہیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے کتنا بڑا ظلم ہے کتنی بڑی جاتی ہے اور نبی علیہ السلاق وسلام کیا سکھا رہے ہیں کہ اے اللہ تیرے اطاف کا ڈر ہو تیری ناراقی ہو تیرا خوف ہو تل سے باغ کے تیری طرف ہی آؤں گا یعنی کہ جو تل سے باغ کر آئے اسے تو اور پلا نہیں دے سکتا دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اسے پلا دے جو اسے نجات دے جو اسے چڑانے جسے تو پکڑنے پہ آئے تو الز دینے پہ آئے یا اللہ کیسے سے بات کر تیری طرف آنا ہے فطی اللہ اللہ فرماتے ہیں سائٹ میں اس بارے میں ففر رو ار اللہ اللہ کے باغ کر اللہ ہی کی طرف آؤ اللہ سے بات کر کسی اور کی طرف نہیں جائیں گے کیونکہ اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے اللہ کا کوئی ہم نہیں ہے اللہ کا کوئی ہم پلّہ نہیں ہے کس کی ضرورت ہے تو اسے پناہ دے دے جس کو اللہ پکڑنے بھی آئے کس کی ضرورت ہے تو اس سے عذاب ٹال لے جس کو اللہ عذاب دینے بھی آئے وہ علیہ السلاط اسلام کے بیٹے پہ عذاب آیا طوفان میں پانی میں ڈوب رہا ہے لو علیہ السلاط اسلام اللہ سے شفات کر رہی ہیں اللہ سے دعائیں کر رہی ہیں اللہ نے دعا رجیکٹ کر دی ہے اللہ نے ان کی شفات قبول نہیں کی ہے لو علیہ السلاط اسلام اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکے بخاری صحیح کہ حریث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلاط اسلام کا آخری بیٹا ابراہیم آپ کے ہاتھوں میں ہے اس کی بھی آخری سانسیں نکل رہی ہیں لوگ پہلے سے تانے دیتے ہیں کاپر پہلے سے کہتے ہیں کہ تمہاری نسل نہیں چلے گی ان نشان یا قول افسر <الْعطر> وہ اللہ نے ان کو جواب کو دے دیا لیکن وہ نبی علیہ السلام کو تانے دیا کرتے تھے کہ تمہارے بیٹے ہوتے نہیں ہیں ہوتے ہیں تو فوت ہو جاتے ہیں اور آخری بیٹا بھی فوت ہو رہا ہے نبی علیہ اسلاد اسلام رنگین ہے لیکن اپنے بیٹے کو موت سے بچا نہیں سکے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کیا ابراہیم تیرے جانے کا بہت غم ہے تیرے جانے کا بہت غم ہے دل بڑا رنگین ہے آنکھوں سے آسو آنکھ بہ رہے ہیں لیکن میری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلے گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے نبی علیہ اصلاط اسلام بھی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے نو علیہ اصلاط اسلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے اور بخاری صد کے حدیث ہے روز قیامت جناب ابراہیم علیہ اسلاط اسلام دیکھیں گے کہ ان کے والد کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہیں کہ یا اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ ابراہیم تجھے رود قیامت رسوا نہیں کروں گا یا اللہ اس سے بڑی رسمائی کیا ہوگی کہ میری آنکھوں کے سامنے میرے باپ کو جہنم کی آگ میں پھینکا جا رہا ہے اللہ تعالی کہیں گے ابراہیم نیچے دیکھو یہ اللہ کا فضل ہوگا جناب ابراہیم علیہ السلام پہ کہیں گے ابراہیم نیچے دیکھو ابراہیم علیہ صلاح سلام نیچے دیکھیں گے اسی دوران ان کے والد کو بجو کی شکل کا بنا کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا ابراہیم علیہ سلاد و اپنے باپ کو بچا نہیں سکے یہی کچھ نبی علیہ صاحب اسلام بتا رہے ہیں اس دعا میں جو رات کو سوتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں لا ولا لامن جہاں جاخ یا اللہ جو کوئی باغے اسے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اسے کوئی نجات نہیں دے سکتا اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا یہ اللہ کوئی سے بات تیری طرف آنا ہے لا مر جا ون جان کا اللہ عریک یہ الفاظ کہے گئے رات کو سوتے ہوئے اور مان و مفہوم کے اوپر آپ کی توجہ ہو میرے رگ کو آپ کے اوپر کتنا پیار آئے گا کہ میرا بندہ کتنی محبت سے میری شان بیان کر رہا ہے میرا مقام بیان کر رہا ہے لا جا ولا من جان کا اللہ عرق رگ بتن والا یا اللہ یہ جو الفاظ میں نے کہے ہیں یہ باتیں جو میں نے کہی ہیں یہ تیرے سواد کے شوق میں کہی ہیں تیری جنت کے شوق میں کہی ہیں تجھے راضی کرنے کے لیے کہی ہیں اور اس لیے بھی کہی ہیں کہ تیرے آگا کا ڈر ہے تیری ناراضگی کا ڈر ہے اگر میں یہ باتیں نہیں کہوں گا مجھے تیری ناراضگی سے ڈر لگتا ہے تیری جہلم سے ڈر لگتا ہے تیرے عذاب سے ڈر لگتا ہے باتیں کون سی کہی ہیں تین باتیں کہی میرے بھائیوں میرے ساتھ رہے گا پہلی بات کیا کہی تھی کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرا فرما پردار بنا دیا آگے چل کے نبی علیہ صنام بتا رہے ہیں کہ یا اللہ یہ الفاظ میں نے کیوں کہے اس لیے کہ تجھے رادی کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ تجوس لینا چاہتا ہوں اس لیے کہ تیری جنت کا طالب ہوں یا اللہ میں نے الفاظ اس لیے کہے کہ اگر میں یہ نہ مانوں تو مجھے تیرے عذاب کا ڈر ہے تیری نادگی کا ڈر ہے تیری جہنم کا ڈر ہے آگے کہا میں نے اپنے سارے امور تیرے سرو کر دیے یا اللہ یہ الفاظ کیوں کہے ہیں یا اللہ کچھ امیدیں ہیں کہ تو میرے یہ مسائل حل کرے گا یا اللہ تیرے تیرو سواب کی امید رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ سارے معاملات تیرے سے ہیں یا اللہ تیری جنت چاہتا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے سارے امور تیرے سے ہیں یا اللہ یہی الفاظ اس لیے بھی کہے ہیں کہ اگر یہ بات نہ کہوں تو مجھے تیرے تیر کا ڈر ہے تیرے عذاب کا ڈر ہے تیری جہنم کا ڈر ہے وہ الجاتی ایک یا اپنا اعتماد تیرے اوپر کیا ہے میرا بھروسہ تیرے اوپر ہے یا بھی اس لیے کہ اگر میں تیرے اوپر بھروسہ نہ کروں تو تیرے نداد ہونے کا ڈر ہے تیرے اوپر بھروسہ کروں تو تیرے رادی ہونے کی امیدیں ہیں تیرے پر بھروسہ نہ کروں تو دہنگم کا خطرہ ہے تیرے پر بھروسہ رکھوں تو دندم کی امید ہے میرے مہربانی الفاظ قابل غور ہے یہ الفاظ قابل غور ہیں کہ راسبت بطن ری کہ اللہ یہ توحید کی باتیں جو میں نے کہی ہے تیرے سواد تو شوق میں کہی ہے تیری جنت تو شوق میں کہی ہے تیری نراطی سے ڈرتے ہوئے کہی ہے تیرے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے کہی ہے یہ قابل غور الفاظ کیوں ہیں کئی صوفی حضرات بظاہر کئی عبادت گزار آپ پاتو ہند میں دیکھیں گے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کی جنت لینے کے لیے یہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں جنم سے بچنے کے لیے نہیں نہیں ہم خود غرض نہیں ہیں ہے آپ انتظر سے کیا کہہ رہے ہوں گے ہم خود غرض ہم سوتے بات نہیں ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیں جنت نہیں چاہیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم جہنم سے ڈرتے ہوئے یہ کام نہیں کرتے ہم تو صرف اللہ کو رادی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں میرے بھائی ان کے یہ الفاظ قرآن و حدیث کے خلاف ہیں عام آدمی کو بظاہر ان کے الفاظ پر اچھے نظر آئیں گے اگر آپ کو قرآن و حدیث کی آیا کے لیے نہیں لیکن ان کے یہ الفاظ اگر مان لیے جائیں تو یہ قرآن کے خلاف ہیں اللہ کے کلاب کے خلاف ہیں نبی علیہ السلام کی عادیز کے خلاف ہیں انبیاء کرام کے اسلحہ و طریقہ کے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ست و اس بارے میں سور انبیاء میں این ہوں کانوں ساری ہوں نہ فل خی رات وید اللہ نے کئی نبیوں کا ذکر کیا ارے مسلط السلام. پھر فرمایا کہ ہمارے یہ نبی خیر کے کاموں میں بڑی جلدی کیا کرتے تھے وہ یہ تو ہم سے دعائیں کیا کرتے تھے ہمیں پکارا کرتے تھے ہماری عبادت کیا کرتے تھے رو بنوا عبادت کرتے تھے دو وجہ سے فرمایا ہمارے ثواب لینے کے لیے ہمارا ثواب لینے کے لیے ہماری جنت لینے کے لیے اور ہماری ناردگی سے بچنے کے لیے ہماری جہلم سے بچنے کے لیے نمبر دو رب کی جنت مل جائے رب سے دو سوار مل جائے نمبر تین رب کی نوکی سے بچ جائیں رب کی جہنم سے بچ جائے یہ انبیاء ایک نام کا طریقہ ہے علیم اصلاح وسلم یہ نبی علی سب سم ہمیں سکھا رہے ہیں سو میں جس کی تصریم کرا رب پتل ولہ پتنگ لامن جام کا اللہ علی اللہ, اللہ تم کتاب اکل انزل اُس کتاب ایمان لے آیا جو تو توں نے نازل کی ہے کون سی کتاب میرے بھائیوں اللہ نے تو ساری کتابیں نازل کی ہیں اور خصوصی طور پہ پر پرانے پاک تو ہم کہہ رہے ہیں اللہ میں اس کتاب پہ ایمان لے آیا جو تو نے نازل کی ہے نازل کسے کہتے ہیں نازل کے ترجمان کیا میرے بھائیوں اتاری ہے کہاں سے اتاری ہے جی سر اتاری کسی جو گہتی ہیں جو اوپر سے آئے جو کہاں سے آئے ٹھکانے پاپ اوپر سے کیوں آیا میرے بھائی اس لیے کہ ہمارا رب اوپر ہے رب کہاں ہے میرے بھائی یا خریدا دھیان اوپر ہے اللہ سب سے اوپر ہے وہاں سے اللہ نے کلام داخل کیا ہے وہاں سے اللہ نے قرآن داخل کیا ہے اس لیے وہ شیر جو ہمیں سنائے جاتے ہیں بغیر بڑے بڑے لکھے لوگ پڑھتے ہیں اور اچھے لگتے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں وہ جس میں کہا مقصد گراہ دونوں برابر نہیں ہے مقصد اللہ کے گھر ہیں اور مندر وہ جگہ ہے جہاں شیطان کی عبادت ہوتی ہے مسجد مندر ایک نہیں ہو سکتے اس لیے میرے بھائی سوال کہ رحمان جو ہے عرص سے اوپر ہے رحمان عرض سے اللہ عرص سے اوپر ہے اللہ آسمانوں سے اوپر ہیں عرص اللہ کا محتاج ہے اللہ عرض کے محتاج ہے نہیں یہ میرے بھائی صحیح عقیدہ تو یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے سوتے ہوئے آپ کہیں گے میں کہوں گا اللہ میں اس کتاب پہ ایمان لایا جو تو نے ناکل کی ہے اتار کہا کہ نے دی ہے دی نہیں ہے بلکہ اوپر سے اتاری ہے کتاب اوپر سے آئی ہے یہ کتاب اللہ کا کلام ہے یہ کتاب اللہ کا اللہ نے کلام کیا ہے اللہ نے یہ کتاب پڑھی ہے اور پھر اوپر سے جدید اسلام لے کر آئی ہے اللہ نے ایمان لایا اس کتاب کے لیے تھی داخل کی ہے اور اس نبی بے ایمان لایا جی نے تو نے بھیجا ہے اور بھی نبی کر لیا سردا اس نبی بے ایمان لایاتی نے تو نے بھیجا ہے جی ہاں ہمارا ایمان ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے جو اوپر سے نادل ہوا ہے اور یہ کلام اس میں ہدایت ہے اس میں حق ہے یہ سلاطمس ہے جو اسے پڑے گا یہ قرآن اسے جنت کی راہ پہ لگائے گا سلاطمست پہ لگائے گا وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے قرآن کتابیں ہدایت ہے قرآن کی راتیں ہے قرآن بتاتا ہے کہ جنت کی راہ کیا ہے قرآن بتاتا ہے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے تو قرآن فاط کا ترجمہ تفسیر پڑھ کے انسان کو ہدایت ملتی ہے گمراہی نہیں ملتی گمراہیوں سے انسان دور ہوتا ہے فرمایا اور میں ایمان لایا اس نبی پہ جس کو تھیجا ہے جی ہاں نبی علیہ یعنی اصلاط اسلام پہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے یہ کیوں بھیجا ہے جی کیوں بھیجا ہے اللہ نے اپنے نبی کو میرے بھائی پرانے پاک کافی نہیں تھا نہیں پرانے پاک کافی نہیں ہے پرانے پاک میں اللہ کی عبادت کے طریقے بتائے گئے ہیں ہے تو نبی علیہ السلاط اسلام نے اختیار کیا ہے عبادت اللہ کی اور طریقہ عبادت قرآن میں موجود ہے لیکن کر کے کس نے دکھایا ہے نبی علیہ السلاط اسلام نے قرآن نے کہا نماز پڑھو نماز پڑھ کے کس نے سکھائی کس نے دکھائی نبی علیہ السلاط اسلام نے تو آپ نبی ہیں آپ رسول ہیں اس لیے آپ کی تعلیمات کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے جب آپ کی حدیث آ جائے دائیں بائیں نہ دیکھا جائے اللہ نے امت محمدیہ سلاک و اسلام کی طرف کتنے نبی بھیجے ہیں جی یعنی ہماری امت کی طرف ہو کتنے نبی بھیجے ہیں ایک نبی ہے دو نبی نہیں ہیں اور آپ کی صحیح حدیث آ جائے اسے چھوڑ کے کسی اور کی بات مان لینے کا مطلب یہ ہے کہ دو نبی ہیں افسوس ہوتا ہے ان بھائیوں پہ جو محبت محبت کے نام پہ عقیدت عقیدت کے نام پہ آپ کی صحیح عبیت چھوڑ کے اپنے بزرگوں کی باتیں مانتے ہیں اپنے علماء کی باتیں مانتے ہیں مانتے ہیں نبی علی اللہ کو نگر انداز کر دیتے ہیں اور نعرہ یہ ہے کہ ہم ہی بے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی آپ سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ آپ کی حدیث کو سینے سے نگا لیا جائے اسے چھوڑا نہ جائے یہ حقیقی مانوں میں محبت آپ کو ہر ایک کے اوپر پھوپی کر دی جائے یا آ من نہو افواہ تم پھڑوتا نبی اے ایمان والوں اپنی آبادیں نبی علیہ السلط اسلام کی آواز سے اوپر <تصفح> نہ کرو ہماری آبادیں کیا ہیں ہمارے فرضوں کی وعدے کیا ہیں ہماری آرام ہمارے اقوال ہمارے فتوے ہمارے خیالات فرمایا اپنے خیالات اللہ تو اسلام کی حدیث سے اوپر نہ کرو ہر چیز کو مقدم رکھا جائے نبی علی اسلام کی صحیح احادیث کو یہ وہ دعا ہے میرے بھائیو اللہ اسلم تو ولی علی مفت تو عملی علیق وجہ تو جہری علیق رگ علیک لامنامن جامین کا اللہ علک اللہ کتابی وبی نبی جی کلی السل یہ وہ دعا ہے جو نبی علیہ تو اسلام نے برائے نے آزم کو سکھائی اور کہا رات کو کس طرح سے پہلے وضو کر لو دائیں کروڑ روپے لیٹ جاؤ پھر یہ دعا پڑھو یہ دعا پڑھو گے اگر تم رات کو فوت ہو گئے تمہاری موت اسلام کے اوپر ہوگی توحید کے اوپر ہوگی ایمان کے اوپر ہوگی میں اگر زندہ رہے تو بہت سا لوگ سواب تو نہیں ملے گا بن آزم کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعا آپ سے سنی میرے بھائی توجہ کیجیے گا ذرا بن آزف کہتے ہیں میں نے یہ دعا آپ سے سنی پھر میں نے آپ کے سامنے یہ دعا دہرائی یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں میں نے یہ دعا آپ کے سامنے دہرائی یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں دعا کے آخر میں الفاظ ہیں نا وہ بھی نبی میں نے نبی کی جگہ پہ رسول کہہ دیا نبی کی جگہ پہ کیا کہہ دیا رسول نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں نبی کی جگہ پہ نبی کہو رسول نہ کہو اس سے کیا سبق ملا میرے بھائی مزور آپ کو کیا سبق ملا کیا نبی علیہ صاحب اسلام نبی تھے کہ نہیں رسول تھے رسول بھی تھے نبی بھی تھے لیکن آپ نے جس جواب نبی کا لفظ سکھایا ہے آپ نے کہا اس میں تبدیلی نہ کرو نبی کی جگہ پہ نبی کہو رسول نہ کہو حالانکہ رسول کا مقام و مرتبہ نبی سے بڑا ہوتا ہے نبی چھوٹا مقام و مرتبہ ہے رسول تھوڑے ہیں نبی زیادہ ہیں اور آپ نے جہاں پہ نبی کا بولا تھا صحافی نے وہاں پہ رسول کا بول دیا آپ نے کہا تبدیلی کی اجازت نہیں ہے یہاں سے سبق ملا کہ نبی علیہ السلام کو سلامتی بتائی ہوئی دعائیں آپ کے اسکار کو ویسی رہنے دیا جائے اس میں تبدیلی نہ کی جائے آج کئی بھائیوں کو آپ سنیں گے دنوج ابراہیمی پڑھ رہے ہوں گے اور کہیں گے اللہم اللہ مسل نہیں کہیں گے سیدنا محمد اب سیدنا اللہ کا مانا کیا ہے ہمارے سردار اب آپ میں سے کوئی سنے گا تو وہ کہے گا واہ جی واہ کیا چان بھیا کا رہا ہے نبی علیہ صاحت اسلام کی ہم تو خالی آپ کا نام لے دیتے تھے سید نہیں کہتے کہا رہے ہیں محمد جیسے سکھایا ویسے الفاظ کہ اس میں تبدیلی نہ کی جائے جہاں پہ جو الفاظ جیسے آپ نے سکھائے ہیں ویسے انہیں نہیں دیا جائے ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو ایک اور مثال سنتے جائیے میرے بھائیوں ازان کے بعد کیا ہیں؟ کے پہنے بڑھتے ہیں اذان کے بعد پہلے دن سیٹ بڑھتی ہیں بڑھتے ہیں بہادی دعوت یہ دعا پڑھتی ہے ایسے ہی ہے اب اس دعا میں کچھ الفاظ ہیں نبی علیہ سلاد اسلام اس کے اور کچھ ہمارے موریوں نے اضافہ کر دی ابھی میں آپ کے سامنے دعا پڑھوں گا ان الفاظ کے ساتھ جو نبی علیہ سلاد اسلام اس نے سکھائے ہیں اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا تبدیلی کی گئی ہے اور اکثر لوگ وہ الفاظ پڑھتے ہیں جو تبدیلی والے ہیں آپ کے الفاظ ہیں اللہ و مربراتی دعوت بطفاطمہ آتی محمد انل وسیلہ اقول فقیلا مقام محمود ان نذی وقت آگے ورد شفات اوم القیامہ یہ مودیوں کے ساتھ ہی نبی علیہ صلاحت السلام نے یہاں پہ وردغلا شفات و نہیں کسی سیدی سے ثابت نہیں ہے اب آپ کہیں گے مانا کیا میں ذرا مانا تو بتا دو میں کہوں گا مانا اچھا ہے مانا یہ ہے کہ اللہ روزے قیامت نبی علیہ صاحب اسلام کی شفاعت ہمیں ہمارے نصیب میں کرنا اب آپ کہیں گے مانا تو اچھا ہے بھائی مانا اچھا یہ دعا آپ کی اور مدد کر سکتی ہے جو دعا نبی علیہ صاحب اسلام نے سکھائی ہے اس میں تبدیلی کیوں کر رہی ہے بلکہ یہ دعا اگر ویسے پڑھی جائے جیسے آپ نے سکھائی ہے اللہ عمر ابہادی دعوت تامہ تو آپ نے تو پہلی گارنٹی دے دی ہے کہ جو یہ پہلے ادان کا جواب دے پھر میرے اوپر جلور پڑے پھر اللہ عمر اتحادی دعوت تامہ والی دعا پڑھے اس کو میری صفات مل جائے گی مانگنے کی ضرورتی نہیں ہے آپ صحیح عمل کریں تبدیلی کے بغیر خود ہی مل جائے گی باب صحیح دعا کیا ہے اللہ عمر ابا دعوت تعمہ وقص القاطمہ آت محمد علی الصیلۃ الفبیلہ میرے بھائی تو مقام محمود دعا ختم ہوئی جی ہاں دعا ختم ہوئی کچھ روایات میں یہ الفاظ آتے ہیں کلا کچھ نسل میات لیکن ورزش الم یہ الفاظ داخل کیے گئے ہیں نبی علیہ اللاط علام نے یہ الفاظ نہیں بتائی امام ترمدی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب میں روایت کرتے ہیں کہ جناب عب اللہ بن عمر رضی اللہ علوما میرے بھائی تو میں تر رہی عب اللہ بن عمر صحابی ہیں صحابی کے بیٹے ہیں تشریف فرما ہیں ان کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے الحمدللہ کیا مطلب ہے میں اللہ کی ہم تو سلاح بیان کرتا ہوں جب چھینک آتی ہے تو آپ یہ بات کہتے ہیں جی یا بھول جاتے ہیں کبھی ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کئی بھولنے والے بھی ہوں گے ایسے ہی ہے تو یہ قصور کس کا آپ کیوں بولتے ہیں قصور کس کا جانتے ہیں یہ قصور آپ کے بارے صاحب کا ہے آج آپ کے بچے تین سال کے چار سال کے پانچ سال کے ان کو جھی آتی جب آیا فون کہ بیٹا الحمد للہ کو زہرا بچہ بھولے گا ایک دن بھولے گا دو تین بھولے گا جب بار بار آپ اس کی عادت بنا دیں گے تو پھر بڑے ہو کے نہیں بھولے گا تو کیا آپ بیٹے کی تربیت کا اہتمام کر رہے ہیں میرے بھائی جی انگلش تو آپ نے سکھا دی فرفر انگلش بولتا ہے ایسے ہی ہے نا دعائیں بھی آتی ہیں کہ نہیں آتی باتھ روم جانے کی دعا باتھ روم سے نکلے کی دعا یا وہ کچھ ہوتا ہے گاؤں کے لحاظ سے جی میں کئی دفعہ اس طرح میں افسوچناک رویہ بتاتا ہوں اپنے معاشرے کا کہ ہماری دوگلی پالیسی دیکھیے کہ بچہ چار سال کا ہوتا ہے ساڑھے تین سال کا بچے کو لے کے اسکول پہنچ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کو داخلہ سی بل کہتا ہے بچہ چھوٹا ہے ہم کہتے ہیں نہیں جی آپ اس کا امتحان نہیں آپ اس سے سوال کریں چھوٹا نہیں ہے بڑا ہے اور جب مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بیٹے کو نماز کے لیے لایا کریں پرانے پاک اسے سکھائیں پھر کہتے ہیں نہیں مولوی صاحب اب چھوٹا ہے پھر چھوٹا ہے بڑا عہدے کا چلی گا لینا سے یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم جی اپنے آپ آب کو آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے تو میرے بھائی چھینک ہے تو کیا کہنا چاہیے اور جس کو چینک آئی اس نے الحمدللہ للہ کہا اللہ کی ہم دوسرا بیان کی جو پاس بیٹھا ہوا ہے وہ کیا کہے گا وہ کہے گا یا کلّ اللہ اللہ تیرے اوپر رحمتے ناگو فرمائے کیسا پاکیزہ دین ہے کیسا پیارا دین ہے تو آئے مل رہی ہیں اور ہم کیا دیتے ہیں تیری ایسی پیسی گاڑیاں باپ باپ سے گالیاں بغیر کسی لڑنے کے گالیاں بیٹے سے بات کرتے ہوئے گاڑیاں بیگم سے بات کرتے ہوئے گالیاں بیٹی سے بات کرتے ہوئے گالیاں جی بات ہے کیوں رشتے کو تھکا رہے ہو تمہاری گاڑیاں لکھ لے لکھ کے وہ بچارا ٹھک نہ جائے کہیں بچے وہ تھکتے نہیں ہیں تھکیں گے آپ تو برحل اپنے نام اعمال کو سیاہ نہ کریں اس زبان کو اللہ کے ذکر سے کر رکھیں کیا ہتاب ہے چریت کے چین جس کو آئی ہے وہ کہے الحمدللہ للہ جو پاس بہت اس کو دعا دے یعح اللہ اور یہ کیا کہے گا پھر یا حدیق ملام و مسلمان حکم اللہ تمہیں ہدایت دیے رکھے اللہ تمہارے احوال کو کر دے کیا دین دین ہے کہ زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے اتر رہے تو میرے بھائی یہ ہے طریقہ ہے اور میں روایت بیان رہا ہوں ترمزیر شریف کی کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ علوما کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے کیا کہا اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ اللہ کی حمد و شناخت عام کرتا ہوں اور نبی علیہ سلاد السلام پر سلام پڑھتا ہوں ہم یہ آپ پہ سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں عام طور پہ پڑھنا چاہیے عام طور پہ آپ کے اوپر ضرور پڑھنا چاہیے آپ کے اوپر سلام پڑھنا چاہیے صبح شام یہ کام کرنا چاہیے بار بار کریں و سلام ملے گا برکتیں نادر ہوں گی رب کی رامتی نادر ہوں گی تو اس آدمی نے سوچا ہوگا کہ ٹھیک آئی ہے اللہ کا نام تو موجود ہے الحمدللہ نبی علیہ السلام کا نام موجود نہیں ہے اس نے کہا میں لگا دیتا ہوں تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام وسلام رسول اللہ یہ کس کے سامنے اس نے کہا ات بن عمر کے سامنے کون ہے یہ جی صحابی ہیں میرے بھائی نارا بھی اور بات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں صحابی ہے سعودی نہیں ہے وہاں نہیں ہے کون ہے صحابی کیونکہ ہمارے اوپر تو ختمہ لگاتے ہیں وہاں بھی ہے جی اس کو کیا ہے لیکن میں یہاں پہ بنا دے رہا ہوں امام ترمزی کا جن کے زمانے میں نہ سعودی تھے نہ وہاں تھے باقیوں کو تو آپ خود ہی کہتے ہیں جی تو ابھی انگریز نے نکال لے ایسے ہی ہے میرے بھائی قرآن کا قیدہ نبی الاسلام کا قیدا انگریزوں سے پہلے کا ہے نبی الاسلام کی باتیں اللہ کی باتیں آپ انگریزوں کی طرف کیوں منسوخ کرتی تو تمہارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابی ات اللہ عمر کہنے لیکن اس آدمی سے دیکھو یہ الفاظ سلام اللہ رسول اللہ مجھے بھی کہنے آتے ہیں لیکن نبی علیہ السلاط وسلام نے چھیک آنے پہ الحمدللہ للہ کہنا سکھایا ہے وہ سلام والا رسول اللہ کہنا نہیں سکھایا یہ دین میں احتیاط یہ عبادت میں احتیاط ہم کیا کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے جی, جی. بس عبادت کرنی چاہیے جیسے مرضی کرو اس کا مطلب ہے نوروز ملّلہ کسی نبی اسلام کی ضرورت نہیں ہے جیسے مرضی کرو کیوں نہیں سلام کی چلے گی تو میرے بھائیوں اب آج کے زمانے میں اذان کی بلا کسی سے ہوتی تھی جی اللہ اکبر سے اور آج ہماری اذان کی بلا کہاں سے ہوتی ہے کہیں پہ کہہ رہے ہیں اوزم اللہ کہیں پہ کہہ رہتے ہیں بسم اللہ کہیں پہ کہہ رہتے ہیں سلاط اسلام والے کے یارس اللہ آؤز بلّ بھی بڑا اچھا کلمہ ہے بسم اللہ بھی بڑا اچھا کلمہ ہے اسلاط اسلام علیہ کے یارت اللہ بھی بڑے اچھے کلمات ہیں لیکن نبی علیہ اللہ اسلام نے جو اذان سکھائی ہے جو آپ کے زمانے میں دی گئی ہے جو آپ کی مسجد میں ہوتی رہی ہے اس کی ابتدا اللہ عتمہ سے ہوتی تھی نہ آؤز بلّہ سے ہوتی تھی نہ بسم اللہ سے ہوتی تھی نہ اسلاط اسلام علیہ کی اللہ سے ہوتی تھی نبی علی الصلاط اسلام کی نماعت ابلا کہاں سے تھی ہماری نماز چاہتا کہاں سے ہوتی ہے نہیں ہماری نماز چاہتا ہوتی ہے پیچھے سے پیچھے ایسے امام کے ایسے ہی ہے نا ہماری ہر نماز پیچھے سے ہی ہوتی ہے پیچھے ایسے امام کے اور نبی اطفام کی نماز کہاں سے ہی ہوتی تھی اللہ اکبر سے اب آپ کہیں گے بھی ہم تو نیت کرتے ہیں بھائی نیت کہاں یہ دل میں ہوتی ہے دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں زور کی پڑھنے لگا ہوں یا سر کی پڑھنے لگا ہوں زبان سے جو الفاظ کہیں گے وہ تو ذکر ہوگا دعا ہوگی اور نبی علیہ الصلاط اسلام نے نماز سے پہلے یہ الفاظ نہیں سکھائے آپ کے صحابہ کرام ضوان اللہ علی مجمعین اضان سے پہلے یہ الفاظ نہیں کہ ہمارے روزے کی بلا کہاں سے ہوتی ہے جی ساتھ اسلام کے روزے کی درا کہاں سے ہوتی تھی جی؟ شہری کھانے سے شہری کھائی جاتی اس کے بعد ہونا شروع جاتا اور ہم شہری سے پہلے کچھ اور بھی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ بھی سونی اگر دن نوئی تو نمشانی رمضان کہ میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں کون سے روزے کی روزہ آج رکھ رہے ہیں اور نیت کل کے روزے کی جا رہے ہیں عجیب بات ابھی آج کیا دن ہے اتوار ایسے ہی ہے نا آتوار ہی ہے نا روزہ اتوار کا رکھ رہے ہیں یہ سوار کی کر رہے ہیں عجیب بات ہے بہت سو عمیر نویت منشاہد رمادان کے میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں میرے بھائی جب یہ الفاظ یہ دعائیں آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے بنائیں گے تو یہی حال ہوگا روزے کی نیت کیا ہے فجر سے پہلے اٹھنا کھانا گرم کرنا پانی پینا کھانا کھانا یہ نیت ہے رولے کیوں کھا رہے ہیں جی کیوں کھا رہے ہیں سب کو پتا ہے یہ جو دل میں باتیں وہ تیس کو نیت کہتی ہے نیت دل کے عراطے کا نام ہے زبان کے الفاظ کا نام نیت نہیں ہے زبان جو آپ ادا کریں گے عبادت کے طور پہ وہ تو ذکر ہوگا دعائیں ہوگی نئے بھائی کے لیے نماز کی نیت روزے کی لیے دل میں ہونی چاہیے زبان سے الفاظ ادا کرنا درست نہیں کعبہ کا دباؤ کیسے کریں گے اس سے پہلے کیا نیت کرتے ہیں جی جی یاد بتائیں تباہ کرنے سے پہلے کیا کہتے ہیں آپ نیت کے طور پہ لگا ہے تو ختم ہو جاتا وہاں پہنچ کے میسی ان تا پہ کتاب میں جمع کر دیئے اور ہر دعا کا والا دیا ہے کہ میں نے کہاں سے لی ہے بخاری شیر سے لی ہے کہ مسلم شیر سے لی ہے بخاری شریف میں حدیث نمبر کون سا ہے مسلم شریف میں حدیث نمبر کون سا ہے سب کچھ بتایا ہے ترجمہ بھی ہو چکا ہے تو آپ اردو والی مسلم حسلم لینے دو تین بیار کی آتی ہے دار الفران کی طرف سے بھی پرنٹ ہو چکی ہے نبی کے ارد گرد جو مقصد ہیں وہاں سے مل جاتی ہے تو یہ اب آپ کب لیں گے جی آج لیں گے یا پاکستان میں جا کے میرے بھائی جتنے عظیم دن آپ کے آج کر رہے ہیں اتنے عظیم دن پھر شاید کبھی نہ آئے آج کل آپ کا ایمان بادشاہ بہت اوپر جا رہا ہے آج کل اگر یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں آ گئے تو آپ یاد کر لیں گے پاکستان میں جا کے وہی وہ جیتی گاڑی وہ بھی کاروبار وہ بھی رشوت لینا وہ بھی دینا وہی رشتے داروں سے لڑنا وہ بھی مرحلے داروں سے جھگڑے وہی افلافات وہی سب کچھ چلے گا اللہ ویسے محفوظ رکھیے اللہ کرے کہ اب ہم وہ کام نہ کریں جو پہلے کرتے رہیے گناہ والے کام یعنی کہ تو میرے بھائی یہ کتاب ہا لیں اور یہ دعائیں یاد کریں اور جنادے کی دعائیں یاد کریں ہر نماز کے بعد آپ جنادہ پڑھتے ہیں یہ دعائیں آج کر یاد کریں اتنے جنابے آپ پاکستان میں نہیں بڑھتے جتنے یہاں پڑھ رہے ہیں تو آج کر یہ دعائیں یاد نہیں کریں گے تو کب کریں گے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق